الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ أَرِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ قاضِ عیاض بن موسیٰ بن عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے اور الباب الاول یعنی پہلے باب کی آٹھ فصلے بیان ہو چکی ہیں اور اس باب کا جو مقصد ہے وہ قرآن پاک کی ان آیات کا ذکر کرنا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو قدر و منزلت بارگاہ رب العزت میں ہے اس پر جو سری آیات دلالت کرتی ہیں ان کو بیان کرنا اس باب میں مقصود ہے تو اس کی آٹھ فصلے گزر چکی ہیں آج انشاءاللہ اللہ نوی فصل کا ہمارا درس ہوگا قرآن مجید فرقان شمید میں اللہ ص شاہ نے کئی صورتیں مکمل ایسی نازل فرمائیں کہ جس میں سرورد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل آپ کے کمالات آپ کے مرتبے یہ پوری کی پوری صورت میں واضح الفاظ کے اندر بیان ہوئے ہیں جیسے و وقت میں از اضتدا انتہا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا اور واضح الفاظ میں بیان کیا گیا اسی طرح نشرح کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہے اس کو بیان کیا گیا ہے انہیں صورتوں میں سے ایک صورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں جو نازل ہوئی جس کے بارے میں خود نبی کریم روف الرحیم علیہ تسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر وہ صورت نازل کی گئی ہے جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے اس سورت میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی فضائل کئی کمالات بیان کیے گئے آپ کو اس بات کی بشارت دی گئی کہ اللہ نے آپ کے طفیل آپ کے صدقے میں آپ کی برکت سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقین پر استقامت عطا فرمائی ہے آپ پر اپنی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کیا ہے اور آپ کے غلاموں کو بھی جو بشارت دی گئی ہے بشارت دی گئی ہے اور جو آپ کے غلاموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرمائے گا اس کو اس صورت کے اندر بیان کیا اور یہ سورت سورت الفتح ہے سورت الفتح جو قرآن پاک کے چھبیسویں پارے میں موجود ہے اور چھبیسویں پارے کی یہ تیسری صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمرہ فرمانے کے لیے مکہ مکرمہ سنچے ہجری میں جانے لگے تو کفار قریش نے حالانکہ یہ قائدہ و اصول ہے ہمیشہ سے یہ اصول رہا کہ کفار قریش کی کسی سے بھی دشمنی ہو کیسی ہی دشمنی ہو وہ کابت اللہ مشرفہ سے کسی کو نہیں روک سکتے تھے یعنی حالات عرب اگر ہم جو عربوں کے حالات ہیں جو اسلام سے پہلے کے تھے وہ پڑھیں تو ان کی جو دشمنیاں ہیں وہ ہمارے سامنے بہیے واضح ہیں بالکل کہ آپس میں کیسے ان کے جھگڑے تھے لیکن اس کے باوجود قریش کسی بھی قبیلے کو مکہ مکرمہ آنے سے نہیں روک سکتے تھے وجہ یہ تھی کہ کابۃ اللہ شریف تمام لوگوں کا مرکز تھا اور مرکز ہے تو اس لیے تمام لوگ وہاں پر آ سکتے تھے لیکن کفار قریش مشرقی نے مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت میں اس قدر بڑھ گئے تھے اس قدر غلوب تھا کہ جب سنچے ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لانے لگے مکہ مکرمہ کی طرف تو انہوں نے حضور علیہ السلط اسلام کو روکنے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کی اور باقاعدہ لشکر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے بھیجا لیکن آپ علیہ السلط جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اس وقت لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ نے مکہ مکرمہ ہی جانا تھا تو آپ ایک دوسرا راستہ اختیار کر کے ہدیبیا کی طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے جو ایک طویل راستہ ہے وہ کٹن راستہ ہے اس راستے سے آپ چلے اور جب ہدیبیا کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ رکے اور وہاں بار بار کفارے کورش کے نمائندوں نے آ کر اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ نہیں آنے دیں گے اور پھر وہاں پر مشہور دو واقعی پیش آئے نمبر ایک حدیبیہ ہوئی وہاں پر کہ جس میں کچھ شرائط طے ہوئے کہ مسلمان اور کفار کی آپ یعنی مشرقی نے مکہ کے آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اور یہ یہ باتیں طے ہوئیں جس میں بظاہر مسلمانوں کے خلاف شرائط نظر آتی تھے مسلمان اس میں دبتے ہوئے نظر آتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاح کی جس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافی مکہ مکرمہ سے ایمان قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو مسلمان اسے لوٹا دیں گے اور اگر کوئی مسلمان ناوز باللہ من ذالک اپنے دین سے پھرتا ہے پھرا نہیں کوئی لیکن اگر کوئی پھرتا ہے اور مکہ مکرمہ جاتا ہے تو مشرقی نے مکہ اس کو نہیں لوٹائیں گے اور ایک دوسرے کے درپے نہیں ہوں گے تجارت جاری رہے گی ایک دوسرے کے قافلے نہیں روکیں گے یہ ساری باتیں طے ہو گئیں اور یہ وہ موقع تھا کہ جس میں بڑے بڑے صحابۂ کرام رام علیہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم باوجود حق پر ہونے کے ایسی شرائط کیوں قبول کریں حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس بات پہ تیار نہیں تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کائنات میں سب سے زیادہ اقل مند ہے اللہ نے سب سے زیادہ ان کو عقل عطا فرمائی سب سے زیادہ دانائی ان کو عطا فرمائی آپ جانتے تھے کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام پھیلے گا اور واقعی یہی ہوا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دانائی کے ذریعے اپنی ذہانت کے ذریعے جو شرائط طے کی تھی اس کے بعد جو اسلام کا پھیلاؤ ہوا اور لوگ بکسرت جو ہے گرو در گروہ اسلام کے اندر یہ داخل ہونے لگے تو یہ صلاح ہدیبیا کہلاتی ہے اور ایک واقعہ بےعت رضوان کا پیش آیا کہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ آپ مکہ مکرمہ گئے گفتگو کرنے کے لیے اور حالات دیکھنے کے لیے تو کفار قریش نے آپ کو وہاں روک لیا اور وہاں آپ کا وہ ایمان افروز واقعہ پیش آیا کہ کفار قریش نے آپ کے مقام کی وجہ سے جو آپ کی شخصیت تھی اس کی وجہ سے آپ سے کہا کہ آپ چاہیں تو آپ عمرہ کر لیں آپ طواف کر لیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہ خوب ان کو جواب دیا کہ میں اپنے اقال اصلاح اسلام کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا وفاف نہیں کر سکتا لیکن یہ خبر پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے پھر اس پر بیعت رضوان ہوئی مسلمانوں نے اس بات پر بیعت بے کی کہ ہم نہ بھاگیں گے نہ یہاں سے فرار ہوں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں اور بیعت رضوان کے اندر جو صحابہ کرام علیم رضوان تھے وہ غذبۂ بدر کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام مرضوان کہلاتے ہیں سب سے افضل صحابہ ہیں رزوان کا ایک جو پس منظر بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا ہے باقی اور بھی اس کے بارے میں اقوال ہیں تو یہ دو واقعے اس وقت پیش آئے مشہور واقعے پھر نبی کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ ہی کے اس حصے میں کہ جو حرم کے اندر داخل ہے وہاں پر جانور کو قربان کیا حدی دی اور اپنا عمرے کا احرام کھول کے آپ واپس تشریف لائے اور پھر اگلے سال آپ نے اس کی تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ان نہ فتح نہ لک بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی روشن فتح یعنی کابیاں بھی عطا فرمائی اب اکثر مفسرین اکثر علماء اسی پر ہیں کہ ان نہ فتح کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح دی آپ کے لیے روشن فتح یہ ماضی ہی کا سیگا ہے پاس کا سیگا ہے گزرے ہوئے زمانے کا سیگا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی یعنی آپ کو سلح حدیبیہ کے اندر آپ نے جو شرائط طے کی ہیں اس کے مطابق آپ فاتح ہیں اب آپ کا دین یہ مزید پھیرے گا تو سلح حدیبیہ کے اندر ہم نے آپ کو فتح یہ عطا کر دی ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر سیگا تو ماضی کا ہے لیکن اس سے مقصود مستقبل ہے یعنی ہم ان قریب آپ کے لیے آپ کے پسندیدہ اور عرب کے عظیم شہر فتحہ کروا دیں گے یعنی آپ فاتح ہو کر ان شہروں میں داخل ہوں گے یا آپ کے لشکر ان شہروں کے اندر داخل ہوں گے اور یہ مکہ مکرمہ اور تعیف کے بارے میں مکہ مکرمہ اور تعائف کے بارے میں ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مکے کی فتح بھی عطا فرمائے گا طائف کی فتح بھی عطا فرمائے گا وہ مکہ کے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ مکہ کہ جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے جس کو چھوڑنا آپ کو گوارا نہیں تھا وہاں کے لوگوں نے آپ کو چھوڑنے پر مجبور کیا یہ مکہ ان قریب آپ کے لیے فتح کر دیا جائے گا تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ارشاد فرمایا اننا فتح لک فکشم مبینہ کہ ہم نے آپ کو روشن فکشا عطا فرمائی اس سے مراد مکہ اور طائف کی فتحہ ہے تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان نہ فتح ہم نے بے شک اللہ نے یہ جو فتح مبین آپ کو عطا فرمائی یہ اس سبب سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے آپ کے صدقے میں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے توفیل آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ فتح اطا فرمائی پھر اس فتحہ کا نتیجہ اور انعام یہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھڑوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو امام ابو طالب المکی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فتح کی صورت میں انعام عطا فرمایا کامیابی کی صورت میں انعام عطا فرمایا پھر اس کے بعد اس انعام کا نتیجہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اس کے اس انعام کے بعد آپ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناوں کو معاف کر دیا تو یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں فتحہ کس نے دی اللہ نے دی پھر اس کے بعد مغفرت کی بشارت کس نے دی اللہ تبارک و تعالی نے دی تو فتحہ بھی عطا فرما رہا ہے اور آپ کو یہ مقام بھی عطا فرما رہا ہے کہ آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ بھی معاف رہیں تو یہ فرماتے ہیں ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے احسان پر احسان ہے اللہ کے احسان پر احسان ہے اور اس کے فضل پر فضل ہے کرم پر کرم ہے کہ پہلے خود ہی احسان فرماتا ہے پھر اس کے پر اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے یہ اللہ کی شان ہے یہاں مغفرت کا لفظ آیا ہے تو یہ عقیدہ ہے نظریہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد بھی گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں اسی طرح اعلان نبوت کے بعد گناہ صغیرہ سے قصدن پاک ہوتے ہیں امدن بھی پاک ہوتے ہیں اور اعلان نبوت سے پہلے بھی محققین کے نزدیک گناہ صغیرہ سے امدن اور قصدن یعنی جان بوجھ کر یا غلطی سے ہر طرح کی گناہ سے یہ پاک ہوتے ہیں امبیا کرام رام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے ٹھیک ہے جہاں پرانے مجید فرقان حمید میں انبیاء کے لیے غفران کا لفظ آیا مغفرت کا لفظ آیا تو غفران کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا کسی چیز کو چھپا لینا ٹھیک ہے ڈھانپ لینا یا درمیان میں پردہ بن جانا درمیان میں حائل ہو جانا کسی چیز کے یہ غفران کا مانا کہلاتا ہے تو جب انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے غفران کا لفظ استعمال ہوگا مغفرت کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور گناہوں کے درمیان پردہ کر دیا کہ اب ان سے گنا صادر ہی نہیں ہو سکتا انبیاء کرام علیہ السلام اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا کہ اب ان کو ان سے گناہ نہیں ہو سکتا یہ دوسرا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو ایسا ڈھانپ لیا کہ اب ان سے کوئی گنا صادر نہیں ہو سکتا ان سے کسی طرح کا کوئی گنا نہیں ہو سکتا جبکہ دیگر افراد کے لیے جب مغفرت کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنی رحمت سے ان کے گناوں کو معاف فرما دیا دیگر افراد کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دیگر افراد کے لیے جب مغفرت کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو یہاں پر سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے وہ کئی مفسرین سے اور تابعین سے یہ ترجمہ ثابت ہے اور یہی قرآن و حدیث کے دیگر آیات اور احادیث کا جو مضمون ہے ان کا ان سے معیت بھی ہے کہ یہ ارشاد فرمایا ماتقدمہ مین ذمبی کا و مات اخر کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے یعنی لام یہاں پر سببیت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے کے ان کے اگلے پچھلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ابن عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حضور علیہ کے لیے کئی نعمتیں جمع کی گئی ہیں بہت ساری نعمتیں جمع کی گئی ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی فتش مبین عطا فرمائی اور فتح مبین کا عطا فرمانا یہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب دعویٰ ہونے کی دلیل ہے آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی اس کا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں اللہ تبارک و قبول فرماتا ہے دوسری بات جو مغفرت کی بات کی تو اب گناہ ہو یا نہ ہو خطا ہو یا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو معاف فرما دیا ہم نے آپ کو معاف فرما دیا یعنی آپ جو چاہے کریں آپ جو چاہے کریں اگرچہ کہ آپ کچھ کریں گے نہیں ایسا کام آپ سے ہوگا ہی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانی والا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی کی محبت اپنے شدید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے فرمائے کہ آپ کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے آپ ایسے پیارے ہیں کہ جو چاہیں کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرمانے والا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علامت ہے تیسری بات یہاں پر یہ ذکر فرمائی وہ یتیم علیہ کا یہ فتح مبین جو اللہ تبارک و نے آپ کو عطا فرمائی کھلی فتحہ کامیابی جو اللہ تبارک وطالع نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت آپ کے اوپر مکمل کر دے تمام کر دے یعنی اپنی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر مکمل فرمائے جو آپ پر فرمانی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اللہ تبارک و نے جو نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و اپنی نعمت آپ پر تمام فرمائے اس کا ایک معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ کے مشرقین کو دعوت متکبر والے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے باوجود رشتے دار ہونے کے آپ کے خاندان کے ہونے کے انہوں نے آپ علیہ السلاط اسلام کو کوئی تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کیا طرح طرح کی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و کو پہنچائی اور بہت زیادہ حضرت اسلام کے سامنے تکبر کا اظہار کیا کرتے تھے حالانکہ اعلان نبوت سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچھے بچھے جاتے تھے اور مانتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو اور اعلان نبوت کے بعد بھی مانتے تھے لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے جھکتے نہیں تھے تھوڑے لوگ ہی مکہ مکرمہ کے اندر ایمان لے کر آئے تھے لیکن بڑھتے جا رہے تھے اور یہاں تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی کہ آپ علیہ السلاط اسلام کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا اور آپ علیہ السلاط اسلام جس وقت مکہ مکرمہ سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو زندگی کے 53 سال وہاں گزارے تھے 53 سال وہاں پر گزارے تھے اور ظاہر ہے کہ بندہ جب اتنی بڑی مدت کسی مقام پر گزارتا ہے تو ویسے اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے وطن سے ویسے ہی محبت ہو جاتی ہے اور مکہ مکرمہ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مقام ہے کہ وہ کعبۃ اللہ المشرفہ موجود ہے طرح طرح کی اللہ تبارک و تعالی کی اس میں نشانیاں موجود ہیں تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فطری محبت تھی تو وہاں سے جاتے ہوئے بھی آپ نے مکہ مکرمہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے مکہ تو اللہ کی زمین میں مجھے سب سے پیاری ہے اللہ کی زمینوں میں سب سے پیاری زمین تو مجھے ہے اگر تیری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں یہاں سے نہ جاتا اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ و تعالی و پر اپنی نعمت کیسے تمام کی کہ وہ متکبرین وہ مکہ کہ جو کسی صورت اپنے سر کو جھکایا نہیں کرتے تھے ولید بن مغیرہ وہ تو پہلے مر گیا تھا لیکن اس کے تکبر کا عالم کیا تھا ایسا متکبر تھا ایسا متکبر تھا کہ جب اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی پانچ کی خلاف دعا کی تھی اور ان کو پتا تھا کہ انہوں مرنا تو ہے دعا تو ان کی خلاف ہو چکی ہے اس بدبت کے جاتے ہوئے ایک تیر والے کی دکان سے جب یہ گزر رہا تھا تو تیر اس کی جو تہبند تھا اس کے اندر چھپ گیا تہبند کے اندر لگا اور پاؤں پہ لگ گیا اس کے اب نکالنے کے لئے اس کو جھکنا پڑنا نہ تھا نکالنے کے لئے جھکنا پڑتا اس کو تو اس تکبر کی وجہ سے کہ مجھے جھک کر نکالنا پڑے گا اس نے وہ تیر ہی نہیں نکالا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا زہر اندر پھیرتا چلا گیا اور اسی کی وجہ سے اس کا انتقال بھی ہو گیا مر گیا وہ ایسا تکبر ان کے اندر موجود تھا ابو جہل مرتے وقت تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں جس جنہوں نے اس کی گردن اتاری تو وہ چونکہ جسمانی اعتبار سے کمزور تھے خاندان کوئی دنیاوی اعتبار سے بہت علی نہیں تھا ویسے خود آلی تھے بہت زیادہ آلی تھے لیکن دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا خاندان نہیں کہلاتا تھا اس وقت بھی ابو جہل کے تکبر کا حال یہ تھا کہ وہ کہنے لگا کہ تم کون ہو جب بتایا میں فلاں ہوں تو کہا کہ تمہاری جگہ کوئی بڑا شخص میری گردن اتارتا تو مجھے پسند آتا اس وقت بھی اس کا ایسا تکبر تھا تو ایسے متکبرین یہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے لیکن اللہ نے اپنے حبیب پر اپنی نعمت ایسی تمام کی کہ یہ تمام کے تمام حضور علیہ الصلاۃ اسلام کے سامنے گردنے جھکا کر ہوئے تھے جب مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے پہنچے تو اب لائن سے سارے کھڑے ہوئے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تسریب علی کم الوم آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک اکثریت سے ایمان لے کر آئی تھی تو وہ متقبرین کے جو کسی صورت کسی کے آگے سر جھکانے والے نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی گردنوں کو جھکا دیا تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کو تمام کیا نمبر ایک یہ کہ متکبرین کے سرو کو آپ کے سامنے جھکا دیا اور نمبر دو یہ کہ آپ کے جو پسندیدہ شہر تھے مکہ مکرمہ طائف اللہ تبارک وط نے وہ آپ کے لیے پتہ فرما دیے کیونکہ مکہ مکرمہ کیونکہ مرکز تھا جب یہ فتحہ ہو گیا مسلمان یہاں پر آ گئے تو اب تمام عرب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی تمام عرب کی توجہ چونکہ پہلے ہی اس کی طرف تھی تو اب دین اسلام کی طرف یہ مائل ہوئے اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ داخل ہونا شروع ہو گئی اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا تمام فرمایا بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ یتیم نعمت علی کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ نے اپنی نعمت آپ پر تمام کی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذکر کو بلند فرمائے گا آپ کے ذکر کو بلند فرمائے گا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکمل مدد فرمائے گا عزیزہ مضبوط مدد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فرمائے گا اور آپ کے صدقے کے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا جبکہ یہ, بعض علماء نے یہ, فرمایا کہ یہ پوری جو سورت ہے بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرنے والے ہیں حقیقتا وہ اللہ سے بیعت کرنے والے ہیں اور اللہ کا دستے قدرت ان کے اوپر ہے اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے یہاں تک جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے, کے اوپر انعام فرمائے گا اور اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا کس طرح پہلی بات اللہ تبارک وطالع نے یہ ارشاد فرمائی کہ مستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر مستقیم رکھے گا دیا کا سروتم مستقیم ہدایت کا لفظ جب قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوتا ہے تو جیسے اس دن المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے اب جیسے ہم جیسے افراد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر چلا جو راستہ تو نے ہمیں دکھا دیا اس راستے پر چلا جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کر دیا اس پر ہمیں چلا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان اولیاء کامرین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس سیدھے راستے پر مستقیم رکھ پابند رکھ ہمیشہ اسی راستے پر رہیں یہ ان کی دعا ہوتی ہے تو بیاہ دیا کا سروتم مستقیمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے گا بھی جو وہ دکھا چکا سیدھی راہ راہ پر چلائے گا بھی جو وہ چلا چکا اور آپ کو سیدھی راہ را کے اوپر استقامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ رہ سے بھٹکیں بلکہ آپ سیدھے راستے پر ہی رہیں گے اور فرمایا اللَّهُ نصرًا دوسری نعمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد فرمائے گا اب نبی کریم صلی اللہ و علیہ وسلم کی جو شفقت اور رحمت ہے خصوصاً اپنی امت پر ویسے تو آپ سب پر جو ہے وہ شفیق ہیں سب پر شفیق محبت فرمانے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے خلاف ہو پھر اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مخالف ہیں سب سے زیادہ اس کے مخالف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے لیکن آپ چاہے مسلمان ہوں کفار ہوں اپنے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی ہدایت کے لیے کوشش کی یہ آپ کا ہدایت کے لیے کوشش کرنا اللہ تبارک و تعالی کی راہ کی طرف لے کر آنا یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر ایک پر شفقت فرمانا ہے ہر ایک پر شفقت فرمانا ہے لیکن جو آپ کی اپنی امت سے محبت ہے اللہ تبارک نے اس بات کی گواہی ارشاد فرمائی کہ, رعوف الرحیم کہ مسلمانوں پر تو کمال کمال مہربان ہے مسلمانوں پر تو کمال کمال مہربان ہے مسلمانوں پر آپ کی شفقت یہ بالکل جدا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر طبیعت پر غور کریں سیرت پر غور کریں حالات پر غور کریں تو آپ علیہ السلاۃ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے ہاں آپ کو کسی چیز کا کوئی اندیشہ نہیں ہے لیکن جتنی بھی باتوں پر غور کرتے ہیں تو معلوم یہی یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنی امت کی جو شفقت تھی امت کی بخشش تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے مثلا ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا کہ میری نصف امت آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے یا میں شفات کو اختیار کر لوں شفات لے لوں یا میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے حضورات اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا اس لیے کہ شفاعت جو ہے یہ عام ہے اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے زیادہ لوگ اس کے ذریعے بخشے جائیں گے اور پھر فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ امت کے متقین کے لیے اثر متقین نہیں بلکہ یہ امت کے گناہگاروں کے لئے اور ایک روایت میں ہلاک ہو جانے والوں کے لئے امری شفاعت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کو پسند فرمائے کرتے تھے کہ آپ کی امت بخشید ہے اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِينَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَال وَيُكَفِّرْ عِنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عند اللَّهِ فَوْزًا عَغِيمًا کہ نعمت کا تمام کرنا کیسے ہے ایک نعمت کی تمام کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ایمان لانے والے مردوں اور آپ پر ایمان لانے والی عورتوں کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا ان کو جنت میں داخل فرمائے گا وہ جنت کے جس کے نیتے نہریں بہتی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تبارک و ان کی خطاؤں کو مٹا دے گا ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی خواہش اس طریقے سے پوری فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غلاموں کو بھی بشارت عطا فرما دی خوشخبری عطا فرما دی یہ بھی نعمت کے تمام ہونے کی ایک صورت ہے پھر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی سامنے والے کو نہیں ملیں گی قیامت کے دن اور دوسرے کو ملیں گی یہ اس کے لیے نعمت کی ایک صورت ہے اور جو دشمنان خدا و رسول ہیں ان کو عذاب ہوگا ان کو عذاب ہوگا یہ بھی مسلمانوں کے لیے نعمت کی صورت ہے مسلمانوں کے لیے نعمت کی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھ کے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والا ہے ان کے مخالفین کو عذاب دینے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی نعمت کے مکمل ہونے کی ایک خبر اس طرح دی کہ وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں آپ پر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت نازل ہو اللہ کے ساتھ برا خیال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غضب کیا ان پر لانت کی یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جہنم بہت برا ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ایک نعمت کی خبر دی کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مردود ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے وہ لانت کا مستحق ہے کہ جو آپ علیہ السلاط اسلام کی مخالفت کرنے والا ہے یہ چند باتیں ذکر کی کہ جو نعمت کے تمام ہونے کی دلیر ہیں جبکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کو اس طرح تمام کیا کہ ان حبیبہ اللہ نے حضور کو اپنا حبیب بنایا پیارا بنایا وہ اقسم اب ہی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلط اسلام کی زندگی کی قسم یاد فرمائی والنسخ به شرائع غيره اور ان کے ذریعے دوسری جو شریعتیں تھیں ان کو منسوخ کر دیا اور آپ ہی کی شریعت کو اللہ نے باقی رکھا و ارج به الى المحل الاعلى وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طا <تَوَى> یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا اور معراج میں جب آپ نے اللہ کی نشانیوں کی زیارت کی خود رب تبارک و تعالی کی زیارت کی تو آپ کی نظر نہ نہ حد سے بڑی جیسا دیکھنے کا حق تھا اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جو دیکھا ہو اس کی وجہ سے آپ کو کسی طرح کا شبہ لاحق ہو رہا ہو نہیں بلکہ جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی اور آنکھیں اسی مقام کو دیکھتی رہیں جس انداز میں دیکھنے کا حکم تھا مقام اور مکان مق... سے تو وہ پاک تھا معاملہ جو بھی تھا لیکن جیسا دیکھنے کا حق تھا اللہ تبارکوطر نے ویسا ہی آپ کو دکھایا اس طریقے سے آپ کے مقام کو بلند کیا مزید فرماتے حضورات کو اللہ تبارک وطر نے بے سطح عام فرمائی کے آپ تمام سرخ و, سف... و سیاہ کی طرف بھیجے گئے یعنی عرب و عجم سب کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا اخلا لہو وری امتی ہی الغنائ اور آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے غریمتوں کو حلال کیا گیا وَجَعَلَهُ مُشفَّعًا وَسَيِّدَ بُلدِ <آدم> اللہ تبارک وطر نے شفی بھی بنایا کہ آپ شفاعت کرنے والے ہیں اور مشفع بھی بنایا کہ جن کی شفاعت کو قبول بھی کیا جاتا ہے اور آپ کو اولاد آدم کا سردار بنایا وہ قرآن ذکر ہی اور اللہ نے آپ پر اپنی نعمت اس طرح تمام کی کہ اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملایا اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو ملایا و روا بھی ہو اور حضور کی رضا اپنی رضا کے ساتھ حضور کی رضا کو ملایا قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے تو اپنی رضا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ملایا وج اڈو آحدہ رکن توحید اور آپ علیہ السلاۃ السلام کو توحید کے دو رکنوں کا ایک رکن بنایا توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی جائے توحید کب مکمل ہوگی جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جائے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا کافی نہیں ٹھیک ہے اللہ کو ایک تو یہودی بھی مانتے ہیں ان کی تعداد مانتی ہے جو عیسائی پرانے عیسائی نصارہ ہیں وہ بھی اللہ تبارک و وہ ایک مانتے ہیں ان میں سے الگ الگ فرقے ہیں بعض وہ ہیں کہ جو تین خدا مانتے ہیں تین میں سے ایک خدا مانتے ہیں لیکن وہ جو ایک خدا ماننے والے ہوں تو ان کا ایک خدا ماننا کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دیں گے لہذا یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جائے اسی بات کو امام جافر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ توحید کے دو رکن کو میں سے ایک رکن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے یہاں تک بات کی اتمام نعمت کی اگلی بات ہے کہ ان تمام باتوں کو بیان فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ان کا شاہدوں بے شک ہم نے, شاہد ہم, نے ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا شاہد کا مطلب اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو حاضر و ناظر کیا ہے اور اس پر ایک تفسیری بحث ہم شفا کے پچھلے ایک درس کے اندر کر کے آ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح حاضر ناظر بنایا ہے یہاں پر دو باتیں کاضی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کہ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ شاہد کا مطلب گواہ ہوتا ہے حضور علیہ کی خصوصیات میں سے آپ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا یوم رسول فیقول تمہیں کیا بتایا گیا تمہیں کیا جواب دیا گیا ٹھیک ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں سے سوال کرے گا کہ رسولوں سے بھی اس دن سوال کیا جائے گا فلنس المرسلیم جو مرسلیم ہیں ان سے بھی سوال کریں گے اللہ تبارک وطالعہ ان سے بھی سوال کرے گا ہاں تو امبیا کرام علیم السلام یہ شاید فرمائیں گی کہ ہم نے پہلے تو شاید فرمائیں گی کہ لا ملنا کہ تیرے پاس ہی علم ہے ہمیں علم نہیں ہے ٹھیک ہے تیرے پاس ہی علم ہے لیکن پھر بعد میں وہ جواب دیں گے کہ ہم نے جو رسالت کا تقاضا تھا اسے پورا کیا جو دین کے احکام تھے اسے لوگوں تک پہنچا دیا تو ان کی امت جو ہے جھٹلائے گی وہ کہے گی کہ نہیں ہمیں نہیں پہنچایا گیا ہمیں بات نہیں پہنچائی گئی تو انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ طلب فرمائے گا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ امبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے احکام پہنچا ہے لیکن حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ انبیاء کرام علی مسلام سے ارشاد فرمائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہے تمہارے گواہ کون ہے کہ تم نے اپنی امت تک پیغام کو پہنچا دیا تو وہ کہیں گے کہ ہماری گواہ جو ہے وہ امت محمدیہ ہے تو اب امت محمدیہ کو لایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاں انبیاء کرام علی مسلام نے تبلیغ دین کر دی تو وہ امت کہ پچھلی امت کہ ان کو کیا پتا کہ تمہارے بعد آئے تھے یہ تو ہمارے بعد آئے تھے اب سوال ہوگا امت محمدیہ سے امت محمدیہ سے سوال ہوگا کہ ہاں بتاؤ تو تمہارے گواہ کون تمہیں کس نے بتایا یہ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اباقال اسلام تشریف لے کر آئیں گے لیکن تشریف لانے سے پہلے معاملات بہت سارے ہو چکے ہوں گے جو شفاعات قبرہ ہے اس کا دروازہ کھل چکا ہوگا شفاط قبرا کا دروازہ کھل چکا ہوگا مقام محمود حضور علیہ السلاط اسلام کو مل چکا ہوگا جس میں تمام لوگوں نے آقا علیہ السلاط اسلام کی شان و عظمت اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ دیکھا ہوگا کہ آپ علیہ السلاط اسلام اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقام رکھتے ہیں اور حدیث حدیث پاک میں ہے دار وغیرہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر چیز ہے وہ عرش ہے اللہ کا عرش ہے عرش کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا یعنی سب سے بڑی کرسی سب سے بڑا مقام سب سے ب... اونچی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا تو سارے حضور علیہ السلّہ کا مقام و مرتبہ دیکھ چکے ہوں گے تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہ بن کر تشریف لے کر آئیں گے جب آپ ارشاد فرمائیں گے کہ میری امت درست کے رہی ہے یہ جو گواہی دے رہے ہیں ٹھیک گواہی دے رہے ہیں اور انبیاء کے رام علی نے تبلیغ کر دی تھی تو اب کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جپرا سکے یہ ایک مانا ہے شاہد کا کہ آپ کو اللہ نے ایسا گواہ بنایا ہے اور ایک خصوصیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی کی یہ ہے کہ انبیاء کے رام علی مسلم سے تو گواہ طلب کیے جائیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے گواہی دیں گے آپ کا اپنی ذات کے لیے گواہی دنے یہ کافی ہوگا کیونکہ آپ کو جھٹلانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ہے اور شاہد کا ایک معنی یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ جو امت محمدیہ ہے ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تجھ کو ایک ماننے والے تھے یہ مواحدین تھے تیری توحید کا اقرار کرنے والے تھے اس بات کی گواہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دیں گے اس لیے آپ علیہ السلاط اسلام کو شاہد کہا جاتا ہے مبشیرن حضور علیہ السلاط اسلام بشارت دینے والے خوش خوشخبری دینے والے ہیں کس بات کی خوشخبری دینے والے ہیں یہاں اس پر بھی دو باتیں ارشاد فرمائی نمبر ایک اپنی امت کو ثواب کی خوشخبری دینے والے ہیں کیا کرو نیکیہ کرنے پر اللہ تبارک کو تعالیٰ تمہیں ثواب اطا فرمائے گا جزا عطا فرمائے گا طرح طرح کی جنت کی نعمتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی کہ یہ نیکی کی کرو گے اللہ تبارک کو تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے گا نہیں کیا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغفرت کی بشارت دینے والے ہیں مغفرت کی بشارت دینے والے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اگر سے کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب اگر اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو تو معاملہ ہی ختم ہو گیا اللہ محفوظ رکھے اس سے لیکن اگر ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو عذاب دیا بھی تو پھر بالآخر اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائے گا نظیراً در سنانے والے اللہ نے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تو اس کے بھی دو معنی یہاں پر بیان کیے ہیں نمبر ایک یہ کہ آپ اس بات کا ڈر سنانے والے ہیں کہ جو آپ کی مخالفت کرے گا آپ کا دشمن بنے گا اللہ تبارک و اس کو ہمیشہ کا عذاب دے گا ہمیشہ کا عذاب دینے والا ہے اپنے دشمن کو عذاب نار کی آپ کا ڈر سنانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و کی نافرمانی کرو گے ایمان لے کر نہیں آو گے تو یہ یہ عذاب تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں اور نمبر دو آپ گمراہیوں سے بچانے والے ہیں گمراہیوں سے ڈر سنانے والے ہیں کہ مومینوں کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ گمراہوں سے بچیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے آگے فرمایا لتکمین بلہ و رسولی تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ صحابہ کرام علی مردمان سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں ہم سب بھی شامل ہیں لطف مینو بلہ و تو تو ویسے ہی مومن ہیں اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں اور صحابہ کرام ایمان لانے والے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ تمہارے اسلام کو اللہ نے کیسے کیسے مقامات عطا فرمائے ہیں تو تمہارے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے گا یعنی تمہارے ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی قوت آئے گی ٹھیک ہے جب تم ایسے ایسے انعامات دیکھو گے تو لتمین باللہ و رسور ہی کا مطلب ہے کہ تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو تم نے جو چیزیں دیکھ لی اس سے تمہارا ایمان کیا ہو گیا اور مضبوط ہو گیا اپنے ایمان پر ثابت قدم رو اور پھر اتنے سارے انعامات دیکھ لیے اتنی ساری باتیں حضور علیہ اللہ اسلام کی دیکھ لی تو وت ازروہ و تو اب ان حضور علیہ السلاط اسلام کی عزت کرو ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو ان کی تعظیم و توقیر کرو و تو ہو و تو حضور کی تعظیم میں مبالغہ کرو خوب مبالغہ کرو ہاں جتنا مبالغہ کر سکتے ہو کرو بس ان کو خدا نہ بنانا جیسا کہ امام بسری رحمت اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ جو کہنا ان کے بارے میں کہہ دو لیکن جو نصارہ نے کہا اس سے بچے رہو یعنی بولنا حق اور سچ ہے حق اور سچ ہی بولنا ہے خدا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم لیکن رضا نے ختم میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آکا تجھے اس سے پہلے کیا فرماتے رہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن کیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آپ خدا نہیں ہیں آپ خدا کے بندے ہیں باقی جو مخلوق کے اندر جتنے کمالات ہو سکتے ہیں اللہ تبارک نے سب آپ علیہ السلاط اسلام کو عطا فرمائے لہٰذا حضور کی تعظیم کے اندر حضور کی توقیر کے اندر حضور علیہ السلاط اسلام کی عزت کے اندر جو شریعت کے دائرے کے اندر بولا جا سکتا ہے وہ بول سکتے ہیں جو حق اور سچ ہو وہ بولا جا سکتا ہے تو تعظیم کی جو صورتیں ہیں شاہ عبد النزیز سے دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو جو طریقہ کار شریعت مطالعہ کے دائرے کے اندر آتا ہے میلاد کی صورت کے اندر آتا ہے ناخوانی کی صورت کے اندر آتا ہے آپ کے فضائل و کمالات بیان کرنے کی صورت کے اندر آتا ہے تو جو باتیں بھی اس میں آتی ہیں وہ تمام کی تمام اس تعظیم و توقیر والی آیت کے اندر داخل ہیں میلاد منا رہے ہیں شریعت کے دائرے کے اندر منا رہے ہیں تو ازروہ و تو وق پر عمل ہو رہا ہے حضور کی تعظیم کی جا رہی ہے حضور کی توقیر کی جا رہی ہے اور بعض نے اس کو پڑا ہے کی جگہ و تو از ان کی خوب عزت کرو ان کی خوب عزت کرو اور بعض نے وت عزرہ کا مانا کیا ہے کہ ان کی خوب مدد کرو ان کی خوب مدد کرو یعنی ان کے دین کی مدد کرو ان کے دین کی مدد کرو وہ تو سب بشوہ بک رتم اور ان کے رب کی ان کے رب کی صبح و شام پاکی بولو یعنی اللہ کی صبح و شام پاکی بولو تو اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ وہ تو تو اس میں دونوں باتیں بیان ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تو سب بشو کا تعلق تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولو یعنی کیوں پاکی بولو ویسے تو بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہیں لیکن آقا دیکھو تمہیں کیسا عطا کیا ہے کہ جس کے یہ فضائل و کمالات اس میں بیان ہوتے ہوئے آ رہے ہیں تو ایسے آقا کی امتی ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بولا کرو ٹھیک ہے یہاں تک یہ باتیں بیان کی پھر اس کے بعد وہی بی رضوان کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرنے والے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے یہاں یہ بحث کی ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے اللہ تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے اس کا جسم نہیں ہے جیسا ہم ہمارا جسم ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے تو یہاں پر ید اللہ سے مراد جو ہے ہاتھ سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے اللہ تبارک و تعالی کا ثواب ہے یہ مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ جو آپ سے بے کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمانے والا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی ان کو ثواب فرمانے والا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمانے والا ہے ان پر احسان فرمانے والا ہے ید اللہ کا یہ مانا قاضی یازمال کی رحمتہ اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا پھر ایک مختصر بحث یہاں پر یہ کی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ید سے پاک ہے جسم سے پاک ہے تو یہ مجاز کے معنی میں ہوا جہاں قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں تو علماء کی جو متأثرین کی جماعت ہے انہوں نے اس سے مراد کیا لیا ہے مجازی معنیٰ مراد لیا حقیقی معنیٰ مراد لیا یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت جب ہم کسی کو کہتے ہیں تمہارے اوپر میرا ہاتھ ہے تمہارے اوپر فلاں کا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ تمہارا مددگار ہے فلاں تمہارا مددگار ہے تو اس طرح کے الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو جو متقدمین ہیں قدیم علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے لیکن بعد میں جو علماء آئے تو انہوں نے فلاسفہ کو جواب دینے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے اور ہر زبان کے اندر اس طرح الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ میرا تمہارے اوپر ہاتھ ہے ظاہر کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن مقصد کیا ہے کہ میں ان کا پیچھے سے مددگار ہوں تو ید اللہ کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار ہے اسی بات کو ایک دوسری آیت کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک وطالیہ نے میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ فلم نہیں ہوں رہے. رہے بلکہ اللہ تبارک و ان کو قتل کر رہا ہے اللہ تبارک و ان کو مار رہا ہے اور حضرت اسلط اسلام نے جب ہجرت کے وقت آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر آئے تو آپ نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے ان کو کی طرف پھینکی یا غزوے کے اندر آپ نے مٹی کفار کی طرف پھی تو وہ تمام کافیروں کی آنکھوں میں چری گئی جس سے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور علاۃ اسلام جو ہے وہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اندر ڈالی ہے تو حضور علیہ السلاط اسلام کے کام کی نسبت اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے تو ان میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو اپنی طرف منسوخ فرماتا ہے یعنی اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے ایک کام کس نے کیا صحابہ نے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کام کی نسبت کیا کر رہا ہے اپنی ذات کی طرف فرما رہا ہے اپنی ذات کی طرف فرما رہا ہے اس سے اس کام کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے یہ کام تم نے نہیں کیا ہم نے کیا اور یہ حقیقی اعتبار سے کیونکہ بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز دوسرے تک پہنچا سکے میں پتھر پھینکتا ہوں آپ کی طرف تو میرے بس کے اندر نہیں کہ پتھر آپ تک پہنچ جائے کون پہنچائے گا اللہ تبارک پتہ لہذا یہاں پر حقیقی معنی مراد ہوگا اور میں جو ہے اس سے مراد مجازی مانا ہوگا اس سے مجازی مانا ہوگا وہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے اس بات کو قاضی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ آج کے سبق کا خلاصہ اور تفصیل دونوں تھی تفصیل بھی آ اور اس کے اندر سبق کا خلاصہ بھی آ گیا آپ دیکھ لیں کہ کی کیا ارشاد فرمایا ہے کیونکہ اس کتاب کی جو عبارت ہے وہ بھی بابرکت ہے شفا شریف کی جو عبارت ہے وہ بھی بابرکت ہے کیونکہ شفا کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر یہ ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو آسیب سے محفوظ رکھتا ہے جنات سے محفوظ رکھنا عقیدہ نظریہ مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت فرماتا ہے اور شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ علامہ رحمۃ اللہ جو زبردست محدث گزرے ہیں آل عزت کے شیخ و شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی قرآت کی برکت سے زیارت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوتی ہے مجب ہے یہ تو اس لیے ہم عبارت چھوڑتے نہیں ہیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے فرماتے ہیں بسم اللہ رحصم الرحثیم الفصل نبی فصل فيما تضمنت سوره الفتح من كراماته صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا الى قوله تعالى يد الله فوق ايديهم تضمنت هذه الايات من فضله والسناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء اليه يعني یعنی الله تبارك وتعالى نے اس سورت کے اندر جو آیات نازل فرمائی اس اں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ سنا ہے اللہ کے بارگاہ میں آپ کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی اس کی مکمل تفصیل کوئی نہیں کر سکتا کہ جو حضر الم کو عطا فرمایا جلال ہی بیما قباہق ہی غلطی و الو بلیمتی شری اتی انہ مخفور اللہ غیر واخون قال بعدهم أراد غفران ما وقع وما لم يقع أي أنك مغفور لك وقال مكيج جعل الله المنة سببا للمغفرة وكل من عنده لا إله غيره منة بعد منة وفضلا بعد فضل ثم قال ويتم نعمته عليك قيل بخضوع من تكبر لك وقيل بفكش مكة والطائف وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويفر لك فعلمه بتمام نأمة عليه بخضوع متكّ عد به له وفتشي حمل بلاذ عليه وحبه له ورف ذكره وهداية السرات المشتقيمة المبلّغ الجنة والستعادة والنصر النصر العزيز ومنته على أمة المؤمنين بالستكينة والتمان التي جعلها في قوبهم وبشارته بما لهم عند ربهم بعده وفوزهم العظيم ولا عنهم وستر لذنوبهم وهلاك عدو به في الدنيا والاخره ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء منقلبهم ثم قال انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الايا فعد محاسنه وخصائصهم من شهادته على امته لنفسه لتبليغه الرساله لهم وقيل شاهدا لهم بالتوحيد ومبشرا لأمته بالسباب وقيل بالمغفرة ومنذرا عدوه بالعذاب وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله ثم به من سبقت له من الله الحسن ويعزلوه أن يجلونه وقيل ينصرونه وقيل يبالغون في تعظيمه ويوقروه أن يعزمونه وقرأه بعضهم وتعززوه بزاعين من العز والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ثم اللہ تعالیٰ。گفتگو اس پر تمام پیچھے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس صورت میں مختلف نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں سب سے پہلی کیا مین الفق المبین فخش مبین فرمائی وہی امین علامل یہ آپ کے مستجاب دعویٰ ہونے کی علامت ہے علامتوں میں سے ایک علامت ہے وہی امین عالم المحبتی اور آپ کو اللہ نے بخش دیا مقصرت فرمائی اور یہ اللہ کی محبتوں میں سے ایک نشانی ہے وہ تمام وہی امین عالم اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کیا یعنی ایسا تمام کیا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو ایسی خصوصیت عطا نہیں فرمائی و ہدایتی اور اللہ نے آپ کو ہدایت پر استقامت دی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مددگار یہ اللہ تبارک پتہ ہی اس باتوں ان باتوں کی نشانیوں میں سے پھر فرماتے ہیں من مغفرت مغفرت کا مطلب کیا ہے کہ آپ تمام عیوب سے پاک ہیں اور فرمایا وہ تمام ابلاگ اور نعمت کے تمام کرنے کی ایک صورت کیا ہے کہ کامل درجت تک اللہ تبارک نے آپ کو پہنچا دیا اکثر وبعثه الى الاحمر والاصفر واحلله وli امته الغنائم وجعله شفيئا مشفعا وسيد ولدادم وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وجعله احد ركني التوحيد ثم قال تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يعني بيعه رضوان اي انما يبايعون الله ببيعتهم إياك يد الله فوق أيديهم جريد عند البيعة قيل قوة الله وقيل ثبابه وقيل منته وقيل عقده وهذه استعارات وتجليس في الكلام وتاكيد لعقد بيعتهم إياه وعظم شان المبايعي صلى الله عليه وسلم وقد يكون من هذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وإن كان الأفضل في باب مجازي وهذا في باب الحقيقة لأن القاتل والرامي بالحقيقة هو الله وهو خالق فعله ورمجه وقدرته عليه ومسببه ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت حتى لم يبق منهم من لم تمدأ عينه وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة وقد قيل في هذه الآية الأخرى إن على المجازل العربيي وومقااء بلة اللفدي ومنسببته أي ما قلوهم وما رمييت أنت ازيت بجهوههم بالحف باائي والترابي ولكن الله رماقلوبهم بالجزعي أي أن من في عت الرممي كانت من فعل الله فو القاتل والراامج بالمعنى وأت بال اسمي رب للذجلله بعدهم سبكو نبي قين رفر الرحييم عليه فضل صلاتي والتستين. کشان و عظمت ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے مبارک صحابہ کلام علی مردوان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو حضر السلاۃ السلام کے حقیقی محبت سے بھر دے رب و جل حضر الصلاۃ اسلام کی شفات ہمیں ہمارے خاندان کو ہمارے تمام متعلقین کو ہر سنی کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے اور آپ کے شفاعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے آمین وجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم